السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں. اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید بورہ پیر کراچی اور کل کا وعدہ تھا سورہ یوسف کے بارے میں سورہ یوسف کے بارے میں اور سے پہلے رب کا علاج میں اپنے کلام پاک میں ارشاد کیا اے میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بہترین واقعے کی خبر دینے لگے اللہ نے اس واقعے کو بہترین واقعہ قرار دیا کہا نہ ہلو نہ کسو علیہ بے مؤ لا ہل کا اے قرآن میرے محبوب ہم تمہیں ایک انتہائی خالہ واقعے کی خبر دے رہے ہیں وہ ان کچھ قبل ہی لبن القاطل ایسے واقعے کی جس کو تو پہلے جان تھا اللہ خبر. اللہ کس کو کہہ رہا تو اپنے نبی حضرت محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس واقعے کو میرے بتلاوے سے پہلے جانتے نہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا آغاز اس انداز سے کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ حسلات وسلام جو اللہ کے جلیل الق نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے اور حضرت اسحاف کے بیٹے تھے ان کے گھر بہت بچوں کے بعد ایک ایسے بیٹے نے جنم لیا کہ جس بچے کو رب نے ابراہیم اور اسحاق کا واعث بنانا تھا ارے یہ اس یہ اللہ کی مرضی اللہ کا ارادہ کہ جس کو چاہے اپنے پیوانوں کے لیے منتخب کر لے چنانچہ بچے تو اور بھی بہت تھے یعقوب علیہ بڑے اختلاف اختلاف کے لیکن رب کی یہ انتخاب نے تاکا تو یوسف کو تاکا یہ بچہ پیدا ہوا ابھی بچپنے کے دن تھے ایک دن اپنے بابا کو کہنے لگے بابا رات نہیںب خواب دیکھی ہے پرمایا بیٹے کیا دیکھا ہے کہا بابا میں نے دیکھا کہ دیا کتارے اور ایک کام اور ایک صورت مجھ کو سجدہ کر رہے باب حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپنے کی خواب سن کر فورن سمجھے کہ یہ وہی بیٹا ہے جو امراحی کا وارس بننے والا ہے علیہ السلام طرح کو مسئلہ تھوڑا کہا بیٹا یہ خواب مجھے بتلائی ہے کسی اور کو نہ بتلانا لا سف سسرو یاد اللہ حکمت اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا یقینی دوں لگا کہیں کچھ کو نقصان نہ پہنچا لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے خدا و دیہ نے کہا کہ کچھ یہ دل گزرے تھے کہ بڑے بھائی جن کی تعداد دس یا گیارہ لکھی گئی ہے وہ ایک دن اکٹھے ہوئے میٹنگ کی اور آپ نے यह لگے ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اتنے جوان کمبر تندر، توازا تندرست اور یہ یوسف چھوٹا سا بچہ باپ کی ساری محبتوں کا مرکز یہ ہے ہمیں اس چاؤ اور پیار کا مستحق نہیں سمجھا جاتا جس کا مستحق یوسف کو جانا جاتا ہے کوئی ایسی تصدیق کرو کہ اسے بہت کی نظروں سے دور کر دیا جائے بھائی آپس میں سزا و مشورہ کرتے ہیں کوئی کہہ دے گا اسے میں بھیج دو کسی نے کہا اسے قتل کر لو کسی نے کچھ کہا ایک بولا کینڈا قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے کو تمہارا بھائی ہے تمہارے باپ کا بیٹا ہے تمہاری خواہش تو صرف اتنی ہے کہ باپ چڑی جہاں سے دور ہو جائے کوئی ایسا تدبیر ایسا طریقہ اختیار کرو کہ یہ باپ کی نکاحوں سے بھی ہٹ جائے اور تمہارے ہاتھ اس کے خون سے بھی نہ ہٹنے پڑے چی تک ہوئی فیصلہ ہوا اور اس کے نتیجے اب بابا کے ساتھ گئے بابا ہم چاہتے ہیں کہ آج شکار کے لیے جا رہے شہر کی خاطر آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ کریں حضرت یابو کو حضرت یوسف سے اتنا پیار تھا کہ لمحے بھر کے لیے انہیں اپنے آپ سے جدا کرنے کا وارانہ نہیں کرتے تھے جا کے بابا کہنے لگے نہیں میں تو یوسف کو اپنے سے جدا نہیں کرتا کہ بابا لمحوں کی تو بات ہے ابھی ہم جائیں گے دل ڈلنے سے پہلے واپس بلک آ رہے کیا فرق پڑے گا اداروں دیکھو بچہ ہے کھیل کود آئے یعقوب کی زبان سے بات نکل گئی فرمانے میں مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ تم اسے لے کے جاؤ اور کوئی ڈھیریا یا جانور اس کو کھا جائے چھوٹا سا بچہ ہے کہہ بابا ہمارے ہوتے ہوئے کھا جائے اللہ اکبر یعقوب کے منہ سے رونی بات نکلے گی اسی لیے یہ کہا جاتا ہے ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے بڑے محتاط لفظ استعمال کرنے چاہیے اپنی اولاد کے لیے بدوانہ کرنی چاہیے کہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کے روہ سے بات نکلتی ہے ادھر وقت پورا کر دیتا اس لیے ہمیشہ احتیاط سے لفظ ہوا رات دکھا پیٹوں سے کوئی بات پکڑ دیتا. پہلے ہی سے یوسف کے خلاف تقریرے کرتے تھے باپ کے لفظ سے تصویر بھی سلجھائی چڑھا کے گئے اور بہت تصویر کے ساتھ دیش ویر اور کورے کی بنڈی کے پہنچے یوسف کو اس کے کنارے کے کھڑا دیا میں کورے ویر پڑا جلد پہنچا سکتی ضرور ان کو کیا ہے یوسف کو میں سہارا بنانا چاہو ہم نے اسی رات یوسف سے آپ کی صحیح حاصل کر دی ہم نے کہا یوسف ایک تجھ کو بے سہارا بنانے والے خود تیرے سامنے بے سہارا کھڑے ہوں گے یہ سمجھتے تجھ کو بے آپ کر دیں گے جس کے ساتھ سے رقص ہوتا ہے اس کو بے سہارا بنا سکتی اللہ نے باؤ لے سے یوسف کے بھائی آنی کو بری نے لکھا اللہ نے روک دیا کہ جاؤ اور میں نے یوسف کو اپنی آگوں احمد لے لیا یوسف کو بھائیوں نے دکھایا سب کا امتحان ہے جاؤ اور یوسف کو سے پہلے اپنی آگوش میں لے لے تاکہ یوسف کو ڈالنے میں نہ پہنچے اور بھائی جان نہیں لگ بھگ ہزار روپیہ کا خاصہ بہت لائش ہوئے کپڑے کرتا ہتا دیا پھاڑا اور کسی جانور کا خون اس کے ساتھ لگا دیا پھر سورج گلنے کا انتظار کرتے ہیں سور گ گلا اندھیرا ہوا گھر آئے روتے ہوئے گربل اللہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اکثر رونے پیٹنے والے گرافل ونجا ہوا بابو اچھا یا خود ہی مارا خود ہی روتے ہوئے ہیں خود ہی باتیں خود ہی پیتے خود ہی والے لا کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں آئے آج تو تاکہ پتا نہ چلے کہ جھوٹا رو رہے ہیں یا سچا وجہ بجاؤ بابا نشان یا بابا حضرت یا کا گرم گرد ہو گیا سوچا کیا ہوں کہ اللہ ہو کر گئے بابا ہم کھیل کود میں مشہور یوسف ملنے کو ہم نے اپنے کپڑوں کی نگرانی کے لیے دکھا رہا ہے کہ وہ دوڑ بات نہیں کر ہمارے بہت کی نگرانی کرے بہت آئے دیکھا کہ جانور یوسف کو اٹھا کے دے چکا لے جا چکا اس کی دشیل کبھی ہر اوپر خون لگا ہوا بابا ہمیں یقین ہے تو مانے گا نہیں لیکن کس قصہ یہی ہوا ہے اللہ رکھنا حضرت یاقوب رہے ہیں کہ حق نے دل کے دلوں کو ڈرایا تھا اور سعودی نے بند کی تیسرے میرے یوسف کو گم کرنے پر آمادہ کیا اللہ ہی جانتا ہے ادھر بڑوں نے شان ہے ایک کافلا ہے اور کافلے والوں نے ایک دوسری جگہ پڑاؤ کیا جہاں وہ بے آواز کو وہ واقعات جب اترے تو کہہ رہے ہیں کوئی پانی نہیں لگا کورا پانی لانے کے لیے شانتی کو دیا اس نے جو ڈالا قرآن کو مسئلہ دیکھا کہ کور کے اندر چال نکلا ہوا ہے نیا پڑی یو سب کے وطن مطلب کا چال ہے قرآن نے خبر دی ہے کہ ہم نے اللہ ارشاد فرماتے ہیں بڑے حسین چہرے پیدا کیے لیکن یوسف کے حسن کا اعتبار ایسا حسین چہرہ کا یہ نے کب ہی دیکھا ہوگا اتنا حسین جمیل اور کہتے ہیں و جمیل نہ ہوتا نبی کا بیٹا نبی کا ہوتا نبی کا فرق ہوتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا لوگوں جانتے ہو غریب رتنے گریب رتنے گریب قو ہے جس کا بہت بھی بڑا جو خود بھی بڑا جس کا موقع بھی بڑا جس کا فرداد بھی بڑا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کو دے پر میں یوں شاقوب کا بیٹا احاط کا پوتا ابراہیم کا پر پوتا سارا سلسلہ ندیوں کا اور نبی سے تین چہرا سکتا پھر یہ ندیوں کی نفت پوری لڑی اور ان کا شاہکار اللہ نے یوسف کو بنایا ہاں بولا کہ پانی لے رہا ہے سب کیا مل گیا ہے برن کہتا ہے ان کے چہرے کے لوگ آئیں لگا کے بیٹھے جب دیکھا کے قابل والوں نے یوسف کو نکالا ہے اور لے کے الگ کروں لے کے جاتے کہنے لگے ہم نے ڈھونڈا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے جو وہاں سے آیا ہوا ہے اگر لے جانا چاہو تو اس کی قیمت ہم کو دے دو قرآن کہتا ہے سوتیلا فن کس کا نام ہے کہ سنے بھائیوں نے بھائی کو بیچ دیا مشہور ہو گئے بات کرتا گروہ بابا ڈھونڈا وکان اٹھتی ہے بنس گا تو کیا بتاؤں یہ تو دقت ہوتی ہے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھائی کو ملتے ایسے بھی بھائی دنیا ایسے لوگوں سے بڑی پڑی ہے جو اپنی خواہشات کے لیے اپنے لالچوں کے لیے اپنی خود گردیوں کے لیے اپنے طبقے کے لیے قانون کو پروخت کر دیتے ہیں اپنے ملکوں کو پروخت کر ہیں اپنی رعایت کو پروخت کر دیتے ہمارے حکمرانوں نے یہ پانی فروغت نہیں کیا ہوا وہ بھی فوجی حکمران تھا جس نے پاکستان کے گھروں کا پانی فروغت کر کے پاکستانی قوم کو ہمیشہ کے لیے بنجر زمینوں کا مالک بنانے کی خزش اور کوشش کی یہ آج جو گوگرام بچا ہے یہ کیوں بچا ہے اس لیے آج سے تیس برس پہلے ایک فوجی حکمران نے پاکستان کے ڈرینوں کا پانی ہلو کے ہاتھوں میں چل گیا اس طرح کے برادر یوسف سے بہت سارے کو پالا پڑا ہے یوسف کے بھائیوں نے بھی یوسف کو دیکھا خدا کی خدمت دیکھو بات ہے کہ چاہے کنہوں نے یوسف پر ہوا اور نبی کا بیتا. نبی کا باؤ یا اس کو اپنے بیٹے کی خبر تو بول اس کو اپنے بیٹے کی خبر یہ ہے یہ ہے اللہ اور یہ ہے اللہ کی کافی اور یہ ہے اللہ کی سفار کہ جب تک رب نب لائے کسی کو پتا چلتا نہیں پڑھ رو رہا ہے لیکن پتا بچہ لگا پسند ہے یہاں کیا ہے تو نہیں اور جب ڈوبر دینے کے آؤ سے کے چلی ہے اور یعقوب کو خوشبو آنے لگی ہے یہ اللہ ابھی یوسف نہیں چلا صرف ابھی چل جاتا ہے واقع فرنٹ بن جاتا ہے یوتھ بھلے مساتم سلاق دیکھ کے نکالو گلام بنا کے دیکھو دکھتے دے ملک کے بھی میں پہنچے مل کے ایک بادشاہ کے قریبی لرباری بڑے آدمی جس کو قرآن نے عزیز کا خراب دیا وزیر اعظم یا کوئی بڑا انسان اس نے خرید لیا اس کے گھر اولاد نہیں تھی اس نے کہا کہ یوسف کو اپنے بچے کی طرح پالوں گا گھر میں غلط آ جائے اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوسف بڑا آدمی تھا اس کے رہنے کے لیے ٹھکانے کو آدر ہم نے گھر بھی بڑھا ادا کر دیا مکالے کا مت کرنا ہم نے اس کو جائے تو راجویا یوسف سوپ ہوا اور لے پور جو میرے رب کے چاہتے ہیں یوسف توان ہوئے ادھر عزیز نکل کی بیوی جو یوسف کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی کہ اس کے گھر میں اس کے شوہر میں ان کو بچے کی طرح والا کہ ہمارا بیٹا کرنٹ کہتا ہے اپنی بیوی کو کہا اس بچے کی اچھی خاطر سیوا کروں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا اونچے نام والا ہو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس عورت کی نیت میں پھٹوا ہے جب یوسف صدیق کے حسن اور ان کے جمال کو دیکھا اسے اپنے آپ کے قابو نہ رہا قرآن کے الفاظ سے برابر چھلتی ہوا پی گئی کہہ اللہ سے مغل سب اللہ ہوا وہ یوسف کو اگر لگانے لگی وہ یوسف کو اللہ برو خدا کا خوف قرآن اس عورت کے بارے میں کیسے الفاظ اس استعمال کرتا ہے اور کچھ اس عورت کو کیا بنائے ہوئے کس سے کہانیوں اور پھر کس سے کہانیوں کہا اب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک شادی نہ ہو جائے عجیب عریب کسے بنائے ہوئے یہ عورت کس کماس کی عورت ہے بڑا زیادہ کھلتی ہوا تھی دیکھ خدا کی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدخماش اور بد کردار قسم کی عورتیں جو اس بچے کو بڑبڑانے لگی جو بچہ اس کا شوہر اس لیے گھر میں لے کے آیا تھا کہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پالے گا اس, پا اس کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھے گا اس عورت نے اسی شخص پر جس کو بیٹوں کے لیے رکھنے بیٹوں کی طرح رکھنے کے لیے لایا گیا اس پر جوڑے ڈالنے شروع ایک دن شہزاد نے اسے اس کلر پر لگایا اور تحقاق کہ اس نے اچانک کھائی لے سارے گروے بند کر دیئے اور یوسف کو ہٹانے لگی اور خدا بندے آگے کے پیزے. وہ برائی پر حمادہ ہوگی قرآن کے انفاظ پر اگر دھمبت ہی اس نے برائی کا پختہ ارادہ کر <تصفح> <تصفح> لیکن اگر یہ لمبی کا ہوتا اللہ نے اسے عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا ہوا نہ ہوتا تو شاید اس کی بھی طرف پسل جاتے لیکن یہ تو بڑے کام کے لیے پیدا ہوا تھا خدا نے اس کو بچایا وہ بت دیکھا جلحان برحان رم دے اللہ نے اپنا رشا دکھا بچا کہ بت دیکھا جب وہ دورت میں برائی کا علاقہ کیا دروازے اور کیے یوسف کو بہچانے کی کوشش کی تو ایک مورتی پڑی زیادہ اٹھائی اور اس مورتی کے سر پہ ڈال دوں یوسف کے سدید نے پوچھا یہ کہہ رہی ہوں کی ویل بھی یہ میرا خدا ہے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈالتی ہوں کہ اس کے سامنے برائی کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے تو یوسف پکار تو اپنے خدا کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا لیکن خدا کو کون دیکھے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخلی ہو سکتی ہے ہلو ادا حوبیت دور سرو روسی تب ہوئی ہلو ہر یف تشو نیا بہ یہ نہ ہوگا یو سر رو نوا یو نرو میرا وہ ہے جو سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دلوں کی دڑکڑوں کو بھی جانتا اس میں پیدا ہونے والے جذبات کو بھی جانتا وہ خدا کی کے درست ہے دیکھا اور اس بڑائی تقریبی یا بہت ہے دروازے کھولتے ہوئے کب تک کبھی دہو میں چھوڑ دیکھا کہ یوسف آگرہ پیچھے پہ کبھی پات پکڑ کب رکھے جا کبھی پھٹ گئی لیکن یوسف نے رکنا گوارا نہیں کیسے رکتا کہ اس کو تو رب نے اپنی اگوشے رحمت میں دے رکھا ہے اس کو تو ربھی اپنی روی دے لے رکھا دبی دنیا کا سب سے زیادہ پاس باز انسان ہوتا ہے کائرات کا کوئی انسان پاس بازی اور تہارت میں دبی کا مقابلہ کر سکتا ہوں نہیں اب در آج کتنے بنایا کہا ہے تمہاری نے ابھی کسی کا کیا ہے کہ تم نے اس کلر جنہیں سب کچھ کا اداہر کیا کہ اگر نبی کے براد کے بنانے کا ارادہ کیا تو اس کی صورت بھی عورتوں کی بنائی دیکھا ہے گھوڑا بنایا وہ رنگے گھرا اور دل سے دکھائے کتنی گردی ذہنی اور کس نبی کے بارے میں اور ساخت گری کے بارے میں اور چاہیے وہ سو زیادہ پاک تھا وہ پاک دور جس کے بارے میں, میں ابھی چاہ ہے کہ اس قدر کو حیا اس قدر پر کہ کے سامنے زندگی کسی غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھا ہے اور عورتیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے تو جبھی بھاؤ ہے امت ہے اپنی ان عہورتوں کے لیے جو جب پر جیوا لائی وہ بھی لوگ ہیں مورتوں کے لیے پردہ پڑا ہوا ہے ابھی آتا ہے وہ لوگ ٹھیک کہتی ہے آج کیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھا کہ میرے آتا پہ اور مطلب پوچھتی آتی تو پردے کے پیچھے سے پوچھتی ایک دن ایک گاؤں عورت آئی ایمان کے بارے میں سوال کیا نبی نے اس کو ایمان کی خبر پڑی اسلام کا پوچھا اسے اسلام کے بارے میں آگاہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلم کا طریقہ کیا اپنے پرانے پاکی علاقہ کلب ویرا یو وا یہ رکھا اللہ یس ولاسل ولا یس اللہ ولا یاتی نبانی رحو بہ نائی ہل ولابا یہ اللہ کا صلاح اللہ اے میری محبوب اگر اور سے تیرے پاس مال لانے کے لیے آئے تو ان سے بیس لو کہ وہ شرک نہیں کرے گی چوری نہیں کرے گی بدکاری نہیں کرے گی اپنے خبروں کی لاپرمانی نہیں کرے گی تیری لاپرمانی نہیں کرے گی بلا ہی آپ کی نقصان جب وہ اقرار کرے تو ان سے بیعت اس کارڈ نے سمجھا کہ شاید بیس کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہر اس کے اس پاس ہے چھوٹا ہے بڑی ہو کے پڑے گی لٹکا اس عورت نے تھوڑی سی جہار ہے ساری تھی تھوڑی تھی تاکہ اپنا ہاتھ آگے بھائے اندر ہی یہ پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ کرے ارے میرے آقا کی طرارت کا کیا کہنا ہے کہ میرے آسا مولا نے اس عورت کی بڑھتی ہوئی انگلوں کو دیکھا اپنی آنکھوں کو بند کر لیا فرمایا بی بی اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لے محمد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ پہ نکالا اللہ بھی گواہ نہیں کرتا ہے یہ ہے محمد پاہ پاہ مطاحت مطاحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوتا نبی بات ہوتے ہیں ان کی نگاہیں کا ان کے دل کا ان کے چناؤ کا یہ پیچھے سے دولت کو کھینچتی ہے دولت پھینک گیا <laughs> لیکن یوسف نے رکنا ڈوارا نہیں کیا قرآن کہتا ہے بتائے ہوئے نکلے اچانک گھر والا اچانک گھر میں پہنچ گیا دیکھا ابھی ابھی دوسروں پیچھے پیچھے تو دیکھا جس طرح نمبر کروں گا قرآن میں تو نہیں آیا کبھی اس میں بھی نہیں آیا یہ تو ہمارے یہاں کسے والوں نے اور کہانی والوں نے اس کا نر لکھا اور جو بھی اس کا نام ہے کوئی حدیث خرید پہ نام نہیں آیا جو ہے یو چپا کس کی یوسف سے شادی کروایا اور چالیس سال یوسف جیل کھانے میں یہ عورت بوڑھی سافر ہوگی اب سوچا کہ کی شادی تو کروانی ہے تیار کر کے آواز چلی ہوگی کسان جو بنانا ہے عجیب بتلاتا ہے پہلے برائی کا زیادہ کیا پھر نبی کا توحبت لگائی پھر نبی پہ پھر توحبت لگا کے جیل میں بند کروایا یہ پہلے برائی پھر توبت پھر اور ان کو فکر کرو گے ایک چھوڑ پیسہ ہم نے بتلاتا اور مار کے گاؤں بند یہ اس میں میری سر یوسف بات بات یوسف یا دوس کے کر پیدا ہونے والا یوسف اضلاع کا سبوس یوسف برائی کا علاقہ ہے کہا یہ یوز بال بھی ہے میں نے بھی نے برائی کا علاجہ کیا میں اپنے روز سے کر گیا میں تو بچ کے بار گرمی نہیں آئے خوراک شاید اچھا کپڑا کو جائیے باپ پروادی سر حضر بات لینا بچوں سے کہا اگر سامنے سے بڑا تو یو جھوٹا عورت کہ جتنے جاتی کی کوشش کی اس نے بچاؤ کی کوشش سامنے سے جاتا ہے اور کیا کرتا اور سچا کیونکہ یہ کم کیا آ رہا ہے پلنگ رہا کبھی کبھی خود کا بھی دوست دوست ان لوگوں چکا ہے جیسا پیچھے سے بڑی نگاہیں چکا ہے اپنے رفے کے لگے کل جگہ جا اپنے رفتے سے وہ ایک برائی کا اجازت کر کے بعض بات سے بہتر آتی ہے کی بات دیکھیں بڑے گھر سے بات کبھی پوشیتا رہ کروں سے نکلی اور گوٹوں کے چلی بات پہلے دیکھو عزیز لگ کی ڈیلی اپنے گلاب پہ بیچتا ہوں پہلے ہی ڈیلی لائیو لی تھی گہری کا بدنامی ہائے ہے خوراک کہتا ہے سڑپ کی گیلری جی کوئی یو ٹیوب کا پتا ہی نہیں جس کو غلام ہے سر کو بلایا جس کی بڑی برانی کی اور سب کو بلا پل کے لیے پھل اور فروغ رکھے فرنٹ کے ساتھ اتنی ہشیار ہوتی ان کے ہاتھوں میں ایک چھری جب بھی کمائے کہ اس کو کھا جب پھلوں کو کاٹ لیتی اچانک کی او احرم. سب کی طرف پولیس آئے اور اللہ کا اللہ مہاجا بشہ لہٰذا اللہ فلحت کری اس کی طرف نگاہ ہوگی اپنی انگلیاں کو کاٹ لیا کہہ رہی مہار کا یہ آسمان کی مخلوق زمین سے کہاں سے آ گئی ہے کتنا اطر چہرا ہے دل بھی نے سبھی نہیں دیکھا ابھی روزر کی بھی جی کہ یہ لڑکی ہے اس کے بارے میں تم نے مجھ کو بلا کہ ہم نے بلا اگر یہ ہونا تھا اس کے صحت ہونا ضروری بات ہے ہاں تب یہ لگو کئی سب ہوگی کھلا ہم لے آج کے یوسف کو برائی کی سب یوسف نے کہا اللہ بھاج باجی کی انتخاب ہے اللہ جیسے جانا اور ضرور ہے ان کی برائی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا کرا دیکھا کہ کٹھے نہیں آتا پر اللہ باہر بلا کر جیلنے لکھا خوراک اللہ یوسف جیلنے لے ادھر دو آگے اور جیل میں آ جیسا کہ اتنا خوبصورت کی رات کو ہے ایک نے دیکھا کہ وہ گھروں کو جوڑ کر اس کا یوز تھا ایک نے دیکھا کہ اس نے اپنے سر پہ روٹی اور جان کیا بڑے پریشانی کی جی ہاتھ جل کے تعمیر سی پوچھے جا کے اس کو پوچھو انگری کوئی ہے تو اس کے حسن کا مکمل ہو جاتی ہے आ, یہ اجسترا کا طریقہ ہے جو لوگ یوسف کے پاس آیا اس طرح اختراع ہمیں خوابیں یا لیکن نقصے نہ کے ہے ان لوگ جگہ سلنگ مختلف میرے چہرے کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے ہمیں ہماری خواب کتابی اللہ کیا ہے فرمایا انہوں نے خواب کی تعمیر پوچھی اور یوسف نے تبلیغ شروع کر دی اور نبی شاہ بھی ہوتا ہے اصلی تبلیغ کے کام کو چھوڑنا گوارا جو بھی نبی جس نبی کی تبلیغ وہ تعمیر پوچھ رہے ہیں اور بھی تبلیغ کر رہا ہے فرمایا آنے سے پہلے پہلے تم کو تمہاری پتہ بتا پہلے میری بات سنو کا یاد چاہے بھائی اچھی بتا رہے ہیں نہ کہ جن کو تمہیں ہونا ہو جانا چاہیے سر ان کو پوچھتے ہو جو نامفا پہنچائے نہ نا ہندوستان نہ بجڑ ہے نہ بلی کو کروائے تو کس کو پوچھو تو جاؤ دوست کو پوچھو جو ہی کا میرے بابا کر رہا ہے دعوت ہے تو کی برائی جان دعوی ہے کا جس نے اپنے درد رکھ کر کام کرا ہے کے جو آ رہے تھے اس کو سو لے لی جائے گی اور جس طریقہ کہ وہ فلو کرا سکھا تھا یہ بن جائے اور بادشاہ کا مشیر بنے گا پھر قرآن کہتا ہے سوچا کہ یہ بادشاہ کا مشیر بن جانا ہے خاص کی طرح اس کو کہہ کہنے لگے کبھی موقع ملے بادشاہ کے دربار میں تو اس کو یاد کروانا کہ تیری جیل میں ایک بے گنا قیدی بھی پڑا ہوا ہے جیلوں میں بڑے بے گنا متحد خدا جانے بے کم افسوس میں بلاحوں کی سلاف گت ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے جیلوں میں دیکھا ایسے ایسے لوگ جنہوں نے کوئی مسود نہیں کیا بے بن کر بڑا ہے بے گنا ہے یوسف فرمایا کبھی بات بادشاہ کو بات بتلانے کا موقع ملے تو کہنا تیری جیل میں جیل دیکھنے والا کیرین پڑا ہوا پڑھنے تک کئی سال تک اس کو بات کرنے کی خیال ہی نہیں آیا کئی مہینے ہی کئی سال کئی سال دل چاہتے نہیں کئی سال گزرے کوئی بڑا گزر گئے لگتا ہے بادشاہ کو ہاوایا کہ ساتھ دوسری شکریہ ساتھ طاقتور داؤ کو کھائے پوچھا گرا یا اس خواب کی چاہتا نہیں ہے وہ فضول خیالات وہ جو بادشاہ ہے اس سے خا بادشاہ اگر مجھ کو اجازت دو تو میں ان کو اس خواب کی شادی اس کی رمت نہ ہو بادشاہ کروں پوچھا اجازتی جیل میں آیا پہلے یوسف کہہ کے تھا پر اب بھی کہہ کے پکارا یوسف ہو سچے یوسف اے یوسف یوسف آپ نے میرا اپنی طبیعت بادشاہ کے یہ تخاب آئی ہے اس کا بدلاؤ بسیں فرمانا سات سالوں پر پہلے میں اس کا ووٹ کروں پھر میں تمہارے حالات کو تبدیل کر بادشاہ کو آپ خاص کریں خاص ہوئی بادشاہ کہے کس نے بتائی تھی تم کتابی ہو گئے گئے گا جیل میں پڑا ہوا گھر میں جلدی آؤ اس کو ہٹا کے ہارے میرے پیگمبر میں حصہ اللہ علیہ وسلم یوسف کی عزمت کے خلاف کیا کہنا کئی برسوں لگے پچیس 40 سال گزر گئے جیل میں پڑے ہوئے کئی برس پر یہ برس کئی سالوں کے بعد رہائی کا نے کیا گاڑی کیوں سہایا ہے پہلے کی امپتی گہرے سے تخت اللہ اور رشوت اللہ کی کتارے دیا جو میں تب جیل سے جلنے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ اس انسان کی سفائی نہیں بھی جاتی جو انزون مجھ کو مجھ کو جلد بھیجا گیا تھا جاؤ اور عورتوں سے پوچھو جنہوں نے مجھ کے تحمت لگائی تھی کہ میں سچا سے بہت اچھی تھی جب تک صفائی لے ہو کی ہوتی میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں میرے آقا نے فرمایا یوسف کی عظمت کا کیا ہے اتنے وقت گزرنے کے باوجود تحمد کا تصویر آپ کیے بہت جیل سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں اس کا نام ہے کردار اس کو کہتے ہیں کریکٹر بھائی اور کو برائے کا سب لوگ کیری ہاشا نمبر ہے نا متو کالے کے نقصان سم ہے اللہ گواہ یوسف نے کوئی نقص نا ہم ہی قصوروار تھی کالا سنگتی الام ہے سکتا تھا نقصے روزہ میں رکھا ہوتی عمرا نے عزیز نے عزیزوں کی تقریبی میں ہاں آج گیا ہے اور سر گواہی سستی گواہی حقیقی بات جو ہے میں نے ہی وقت آیا تھا وہ تو پاس بات سا اس پہ بری آنکھ اٹھا کے مجھ کو نہیں دیکھا ہے بلایا جائے گا آج آپ نے جیسے رکھنے تخت سے نے کہا میں تمہیں اس سے اپنے بار اپنے دربار کرنا کا اشانیہ اللہ خزائے اللہ بادشاہ اگر مجھے کوئی عہدہ ہی دینا ہے تو مجھے سزانوں کا عہدہ دے تاکہ میں کروڑوں کی اقتصادی حالت کو سدھار سکوں خزائے اللہ کتنی اچھی اور اللہ اشار کر وہ یو جو چپکتا ہوا ہے آج تک کی سر پڑ رہا ہے اشتہ اشتہار کہتا ہوں جس طرح یوسف نے تشدد کی تھی ساری دنیا لکیٹ میں آئی یوسف کی تصویروں نے اس کے ملک کو کہ بولو یہ خوراک بتلاتا ہے جو سمجھدار حکمران ہوتے ہیں وہ آنے والے دلوں کا پہلے بندوں بندوبست کہتے ہیں یہ نہیں ہمارے سروں سرو دوسرے دروخے ہوئے ہو اپنا خیال کرتے رہے قوم کا خیال قرآن کیسا ہے سورہ یوسف جو اچھے حکمران ہوتے وہ آنے والے سورہ دنوں سب پہلے انتظام کرتے ہیں یوسف نے انتظام کیا ساری دنیا میں مصر میں مثر خوشحالی قحث پڑا اور یعقوب علیہ السلام کی بستی میں بھی پڑا کھانے کو کچھ کرا شور کا جاؤ مٹر بنا کر بہتر روزہ کیا روانہ ہوئے یوسف کے دربار میں پہنچے گھر کے روشنی یو یوسف کے حسن کی براوانی کا آرم یہ تھا کہ ہر وقت اپنے چہرے پہ نکال جا رہے تھے کاجا باجا کہ لوگ برداشت سے ہی کر سکتے تھے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کسی اپاشت اے دن گھر کر سکتے ہوئے کہ وہی بھائی جو انے کوڑے نے بھیج کے جیسے گنگا خریدنے کے لیے آئے ہیں یہ سب مجھے کیا پہچان گئے پوچھا باتوں باتوں میں باپ کا کیا حال ہے ہائے اللہ گنگا چلے حال کیا ہو اس کا ایک بیٹا تھا یوسف جب سے غم گم ہوا ہے غم نے اس کو نبال کر رکھا ہے یوسف کے دن بچپن فرمایا تمہارا چھوٹا بھائی بھی ہوتا تھا کیا تو لگے ہاں وہ بھی ہے جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو دیکھا کہ پیسے بھی واپس لوٹے کہ بابا ایسا حکمران بھی کسی نے دیکھے کتنا دیکھا نا ریسا بھی کیا واپس لوٹے ایسے بھی نہیں پیسے بھی واپس لوٹا دیے اس حکمران کی بات کو ٹال کر اس کی دل شکونی کرنا درست ہے اگلی دفعہ چلے گئے بابا ویل کی نہیں تو سرمایا اگر دنیا میم بھی چلا گیا تو اپنا یوسف کہاں سے دیکھوں گا اللہ اکبر کیا کہ بابا اب کبھی ایسا نہیں ہوگا سچ کو کہا حل کومن علیہ اللہ کما انتمالا یوسف کیا میں تم تو اسی طرح اعتبار کر لوں جس طرح یوسف کے بارے میں اعتبار کیا تھا اس میں بڑے سر بات نہیں بھونا اللہ اکبر کہنے کے بعد قسم میرو خود کے یا ہفتے نہیں رہے کہ یہ سونے کے بڑی کسمت ہے پھر اجازت ملی ملک کے بر میں رہنا ہو پہنچے اللہ کرتا تھا جب سے وہ بھائی گم ہوا ہے بہت غم کے بارے ہو رہا ہے کہاں تمہارا حال کیا ہے کہا میں بھی بھائی کی جلائی میں ندھا کہا بھائی سے ملنے چاہتے آپ دینی امیر نے کہا کیا ایسا بھی لوگوں کے لے کے یوسف مل جائے چہرے سے ہو اٹھایا کہل انی آنا خوب. امین دیکھو تو سہی میرا چہرہ یوسف ایسا نہیں ہے اللہ امین بریمین نکال ساری سامنے یوسف کا چہرہ ہے پالا لے لیا اتنا حسین چہرہ اگر ہو سکتا ہے تو میرے بھیا ہی کا ہو سکتا ہے گا انک امین میں ہی چہرہ گائی ہوں فٹر کہاں ہماری بابا کا بلاحات ہے روکے ہو کہاں ان شاء اللہ جاتا اپنے سب کو اپنے سے جا نہیں کرو سکتے جس طرح ہے آپ کی ملاقات ہے اور کہوک پیتا ہے طرح ہے روز اکبر جب آبے بھائی کے سامان جب کام چل رہا تھا تو یوسف کے دل میں غصہ بہت کہاں ان کو حوال ہوا ان کو حالی ان کا کہاں جا رہے غصہ حال ہے سارے نبی ہو گا ہوتا ہے مجھ سے ہم جو کہاں کہاں کیا رہا ہے کہاں ہمارے یہاں سزا یہ ہے کہ جو چوری کرے وہ گام بنا لیا چکا سو رکھ لو سب کی تلاشی آخر میں میڈیا نہیں اور میں سارے سوچنے کا بھی یہ ہمارے پاس جائے گا کہاں مجھے کیا اس کا باپ بڑا ہے اس کو چھوڑ دیں درمیان میں انہوں نے بھی اپنے سوچیے کم مجبور دیا پرانت اگر تھا اگر چوری کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں اس کا بڑا بھائی بھی چوری تھا بند ہے یہ جو میرے انتظام پی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کورس خیال کرنے والا کیا لگے میں اس کا بات برا ہے اور جب کا بڑا بےٹر جگاؤ ہوا اس سے لگے بھر کے لیے کبھی اس کو ہماری آنکھوں کو دیکھ دیں ہمیں سے اس کو کیا ہوگا ہم اس کو چھوڑے گا محاذ اللہ پر لاہ کو مجب نہ متعلقہ ان خدا کی پناہ جرم کوئی قدر ہے پریشان کو وہ کوئی بھائی جو جس قدر سے جس نے یوسف کو قدر ہونے سے بتایا تھا اب جانا ہے تو سمجھاؤ میں تو بات کو چہرہ نہیں تھا میں نہیں جاتا جب تک کے یہ بھائی ہمیں نہیں سیکھتا میں بات کو کیا کہتا ہوں تو جگہ بات کو سکھتا ہوں جو ہوا ہے وہ بھی برونا پلس یہ خوب انتظار کرے کہ میں امریکی دیکھا کہاں بھی نہیں ہے کہاں بھی کیا ہے چلے تو آپ کو کیا کہ ب یہ واقعہ ہوا ہے ہم پر اتنا بات تو نہیں ہے لیکن خدا کی قدر ہم قرآن گم کون ہوا ہے تو کون گم ہوا اتنا پیار یا ہمارا یوسف یوسف کی تقریب اس نے تو اپنے یوسف کا گرا بند یس کرتا ہی تھا میرا قرآن کا لکھی اس میں چھوٹ کے لے آنکھوں کے لیے باپ کی لڑائی چلے گئی سب یز جتائی گا اس لیے ہے اسلر ہو کہ آج یوسف کا چہرہ ہی نہیں سائی لے گا تو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے قرآن کہتا ہے اور اٹھ کے چلنے لگے بچے کا آنکھوں کی لڑائی چلی گئی اٹھے جلدی سے سادی وار سے ٹکرایا اور پریشانی سے خون میں پڑا اللہ نبی کے ماتے سے ہول ڈپا بینڈو ر کے آسمان کی طرف جائے چل گے ان لما حسو بات کی راہل جی کہ اللہ اللہ آپ کو ہم نے اس کا سال کر دیا ہے کہ اب بند ہی نہیں ہوتا اللہ کو اپنے نبی کے بہتے ہوئے ہوں بیٹھتے ہوئے ہسو اور جاتی ہوئی جائیں اور جانے سے چاہتا ہوا ہون دیکھا گیا اللہ نے آپ کو بس تھی بہت سی اللہ ان فیصلے تبدیل ہو گئے کہا جاؤ میرے یوسف کو تلاش ہے پھر پر بھی تھا کیا تھا میرے یوسف کو تلاش جاؤ مجھے امید ہے کہ میرا کم ضرور میرا لکھا ہوا یوز مجھ کو ملا ہے جاؤ میرے یوز بتلا پھر ایک دن گیس نے حال کر اب اللہ خریدنے کے لیے آئے تو پانچ پیسے دے دیے پیسے ہی پھر بادشاہ یوز میں قرآن کرنے بتلاتا ہے اور دنیا والوں پیسہ سہارا وہی ہوتا ہے جس کے گھر سے پائے یہ ساتھ یہ سب بیمار جانے گئے چاہیے مسئلہ مسلم سرخ مسجد سے گاؤں سے بچاؤ گاؤں سے کے وقت کرتا کریں ازدویشن ہم جھوکے ہمارے گھر والے ہو مش سب ہم لگ جن کا نمبر دیا ہم بھوکے ہمارے ہم گھر والے اور ڈیزے روز خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے کافی کیسے آئے کہاں تک کرے گا سب کا ملنے کے لیے آئے اللہ اور یہ کہنا سب کو کہتے بات یوسف کو گرم کرا کے دیکھنے والے سخی لو یوسف نے اپنے باپ کے بیٹوں کی زبان سے سرکے کے کا نام سنت کر پوچھا برداشتہ ہوا کہنے لگا نکام اٹھایا کہنے لگا ہل حل علم تم لاہ تم بھی یوسف آج وہ تمہاری شوخی اور شیخی کا رہی ہے تم تو بڑے جوان اور طاقتور تھے اور اس طاقت کے دونوں میں تمہیں یاد ہے تم نے یوسف سے کیا فروخت کیا تھا ہائے ہائےا بولتا کم لکھ مسکراتا ہے لیکن نگاہے جم دے کہ آئی نہ کل کا یوسف اے خوبصورت چہرے والے تو یوسف تو نہیں ہے ہی تو نہیں کہاں ہے یوسف وہاں کل اللہ ہو تو نہیں بڑی حالی وجہ گوشت کو گولر بنا کے دیکھنے والوں خود سٹائوں کی کافی ہو مجھے سب پسند ہے جو کہ چل کے چلنا ہے لاکھار کا چلنا ہوئے بڑی گندہ ہو رہا کری اس اپنے اپنی نظریں کرنے کا ہم گرادہ موت کر دو اور کا باری کیا اپنی پاری سمجھاؤ کیا مجھے رنگ نے نوازا ہے میں اس لینے کے لیے کیا میں نے رنگ سے سدھاری بخش کی تو آئی بات کرو رم نے تمہاری بخش ہے یہ اپنی کمی سدھاری کہہ رہا میرے بابا کو دیکھے آؤ اور یہ میری کمیص میرے بابا کے چہرے میں اٹھنا اتنی محبت ہے کہ میری خوشبو گا اللہ اس کی بدائی کو بھارے گا محبت والے قرآن قرآن ہایا اس کا تو بے قمیص دکھا رہا ہوں مولما قرآن کہتا ہے اللہ تری قدرتوں بچاتا ہے کہا ابھی قافلہ مصر سے نہیں نکلا ابھی قافلہ مثر سے کہ ادھر یاہو پکارنے لگا اتنی لازت ہو رہی ہے یوسف اور مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے نہ بتلائے تو کنوڑے پڑے ہوئے تو نہ بتلائے اور متلائے تو ابھی کافیا مشکل سے نچلے اور پتا چل جائے یہ ڈرتا ہوں قرآن کے لا کے کہا جاتا ہوں تم کہو یہ بوڑھے کی آنکھیں گئی بھی چلا گیا ہے بوڑھے کی آنکھیں گئی ہو لیکن سچی بات ہے مجھے تو خوش ہوا ہے گاؤں لو چل رہا ہے بابا تم تو واقعی کر دیا پورا یوں چھوٹی خرید لیے اور جب یا کے پاس پہنچا اور کہاں بابا تیرے بیٹے کی کمیز لے کے آئے تو اس کو سلام بھیجا ہے کہاں کہاں لے یوسف کی کمیز سینے سے لگایا آنکھوں پر اللہ نے بدائی کو واپس لوٹا دیا فرسد کا بسیرہ اللہ کہتے ہیں فرسد کا بسیرہ نہ سو کی بدائی سلٹائی کالا الم رکھ ان عالم من اللہ مالا نینی نے نہیں کہا تھا کہ میں ویسے ہی نہیں مجھے آپ کو رہا ہے کہاں بابا بلایا ہے جس کو میرے دیکھ میں سے جو شاہر نظر بن چکا ہے گئے ویسے استعمال ہوا یو ٹیوب نے سب کو اوپر دکھایا برت کے اوپر گیارہ سے گیارہ بھائی سامنے اور پھر یو ٹو پہ سمجھتے ہوئے چہرے کرنے کا مل پڑے گی ستارے اور گیارہ بھائی سامنے سب کے سب کہا بابا ہار کہاں ہی لڑوں بابا یہ ہے میری خواب کی تعبیر رب نے بچپنے میں بتلائی تھی کہ گیارہ ستارے اور اور سورج تیرے لیے کی بار گاہ میں سنتا کھلا ہے کھلا نے کیا فرمایا زال کا منتمبائل تیرے توحید کے عکیلے کا کیا تمبائل ہے اے میرے محبوب یہ ہے زیب کی خبریں یہ ہے غیر کی ماں کن تدہم تو ان کو جانتا نہیں کہ خبریں اس کو یوسف علیہ استعلام کے بات ہے سے عریب لوگ یہ کہ جس کے سر پہ سب کا سائیک شبت ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو گزند پہنچا سکتی نہیں اللہ تو ہمیں کس ماقعے کی حقیقتوں سے باخبر کرتے ہوئے